جی عورت بیوہ ہے اور صاحب عیشیت بھی نہیں ہے اور سفید بوش ہے اور اس کی کفالت اس کے خاندان والے کرتے ہیں نہ وہ زکوات لیتی ہے نہ وہ صدقات لیتی ہے تو کیا اس کو فطرہ دینا جائز ہے فطرہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ خاتون زکوات کی مستحق ہے جب تو اس کو زکات لینا بھی جائز اور فطرہ لینا بھی جائز یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی اپنی عزت نفس کو مجرو نہیں کرتا اور منع کر دیتا ہے کہ میں زکات نہیں لوں گا اس لیے شریعت میں اس کو جائز رکھا گیا اس میں یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ زکوات کی رقم لے کر کسی کو کہیں کہ یہ زکات اس سے تو اس کی عزت نفس مجرو ہوگی تو تو آپ کے منہ پہ مار دے گا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زکوات کا مستحق ہے اگر آپ اس کو یہ توحفہ ہے ہدیہ ہے عیدی ہے کہہ کے بھی اگر آپ دے دیں تو بھی جائز بلکہ اگر کوئی شخص سخت مستحق آپ یہ کہہ کے دے دیں کہ چلے یہ ادھار لے لیں جب آپ صاحبی حیثیت ہوں تو ادا کر دیں اور بعد میں جب دینے آئے تو آپ لے نہیں پہلے سے نیت کر لیں تو ایسی صورت میں اس کو زکوت دینا جائز ہوگی اگر وہ زکوٰ کے مستحق ہے اور فطرہ دینا بھی اس کو جائز ہوگا ذکر ظاہر ہے کہ فطرہ بھی اسی کو دیا جائے گا جو زکوات کا مستحق ہے